اے نب کی بی بیو تم اور عورتوں کی طرح ناؤ ہو اگر اللہ سے دو تو بات میں ایسا نرم نہ کرو کہ دل کرو گی کچھ لالچ کرے ہاں اچھی بات کہو